بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظم ناظرین ناظرین، الناش پر ایک کوئی بھی اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ میرے استاذ غرامی حضرت علامہ فیضمت صاحب ایسی رحمۃ اللہ تعالی کی کچھ کتاب تحفہ دے کر گیا دیکھو ان میں سب سے پہلی یہ کتاب ہے ثبوت تبرکات یہ کتاب اس بات پر ہے ماشاء اللہ کہ اس کتاب میں جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ثبوت ہے حدیثیف سے کہ جو تبرکات ہیں سرکار کے امام شیف ہو کسی کے پاس سرکار کی لاچی مبارک ہو یا حضور کا جبہ مبارک ہو یا سرکار کی زلفیں ہوں بال مبارک ہوں ان تبرکات کی اس کا ثبوت رکھنے کا کیا ہے حدیث قرآن و حدیث میں اس کی حیثیت کیا ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے اور ان تبرکات کو کس طریقے سے کتنی تعظیم کرنی چاہیے اس کے حوالے سے کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے مزارات پہ پھول ڈالنا کیسا کل ہی جو ہے نا میرے ہمارے پیارے آفتاب خان صاحب علاج کمال شاہ صاحب کے حوالے سے اے میرے بڑے پیارے دوست ہیں انہوں نے کہا یہ قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں تو پھول ڈالنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے اوپر میں نے ان کو حوالہ دیا میں نے کہا علامہ فیضم الویس رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے ماشاءاللہ دیکھیں دیکھے کتنے ماشاء زبردست کتاب ہے اس پہ پورا حدیث اور قرآن کے حوالے سے ثابت کیا کہ مزہ پہ پھول ڈالنے کا ثواب ہے یہ عمل مستحب ہے الحمد اللہ نہیں ہے اور بہت بابرکت عمل ہے امامہ شریف کے فضائل کیا ہے دیکھے علامہ فیض الویس رحمۃ اللہ علیہ نے ہر میدان میں قلم اٹھایا ہے عظیمستیاں حضور روح کی حقیقت جانتے ہیں کوئی روح کی حقیقت نہیں جانتا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روح کی حقیقت یہ گستاخی کس چیز کا نام ہے علامہ فیض صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ہر میدان پر عمل کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کئی آج کل ایسے بے دب بھی پیدا گزرے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی ضرورت نہیں اللہ دلوں کی جانتا ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے راسکن عدیز راسخین کا رسوخ جنہیں نصیب ہے الحمدللہ کیسی پیاری کتاب لکھی علامہ فیضم الدیہ رحمۃ اللہ تعالی نے انبیاء کو بشر کہنا کفار کا شیوہ ہے سبحان اللہ علامہ فیضم الد ویسی رحمۃ اللہ علیہ. علم کا بہتر مسوات کے فضائل ماشاء اللہ جانوروں کی شکل میں قرآن آیات کا لکھنا کیسا ہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے بری بات ہے آج لوگ شیر کی شکل میں پنجن پا کے نام لکھتے ہیں کس طرح لیے نہیں لکھنا چاہیے اچھی بات نہیں ہے سوانی عمری حضرت کر نہیں رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علامہ فیض ویسی رحمتہ اللہ علیہ کا قلم نماز اور وضو کے فضائل کیا عظیم ہستے ہیں سایہ عرش کے مزے کون کون سے اعمال کریں جس سے انسان کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی کیا عظیم شان ہستی ہیں نابالغ بچے کی امامت آج کل لوگ کر لیتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے تو اس پر تفصیل سے لکھا الحمدللہ نماز جنازہ کے بعد دعا کا ثبوت کیا بات ہے علامہ فیض بن ویسی رحمت اللہ نے نفس و شیطان کے دھوکے کہاں کہاں انسان کو دے سکتا ہے علامہ وسیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز کے بارے میں امت مصطفیٰ کیرن مائی کی ابدال غوث کتب ابدال کی تحقیق ماشاءاللہ اللہ حضرت علماء بہاولپور پور کی نظر میں کیا عظیم الشان کتاب ہے ماشاءاللہ الحمدللہ جی اعلیٰ حضرت کی تو ہر جگہ پر دھوم ہے لیکن جو جو گستاخ کی بھی پہچان قادیانی, کافر کیوں ہیں اعلیٰ حضرت فیض احمد وسیع رحمت اللہ نے کمال لکھا ماشاءاللہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے سبحان اللہ نبی پاک اسلام کے بارے میں عشق اور محبت کا گلدستہ اور سچی بات یہ ہے کہ محبت رسول کمیاب تب ہوتی ہے جب انسان کے دل میں گستاخوں کے بارے میں سخت نفرت ہو اور اس امت میں سب سے بڑے گستاخ کا قدیانی ہیں ہے کو پہچاننا چاہیے کادیانی سور اور خنزیر سے بھی زیادہ نجس ہیں ان کے حوالے سے قبل وصب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایمان کو کامل کیا اور ہمارے ایمان کو بچانے کا سامان کیا ماشاءاللہ خودکشی خود نجات ہے یہ ہلاکت ہے علامہ فیضم الحمۃ اللہ علیہ کا قلم فضیلت ایدین ماشاءاللہ جمعۃ المبارک کی فضیلت کیا ہے امام حرم اور ہم ماشاءاللہ موت سے لے کے قبر تھا دین کے ہر معاملے میں ایک چند کتابیں جو مجھے کسی نے تحفہ دی ہیں میں اس تحفہ دینے والے کی دعا کرتا ہوں اللہ تعالی اس کو نیک درہے عطا فرمائے اس کی زندگی اچھی فرمائے برکتیں عطا فرمائے میرے علامہ فیض المدہوشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 سے زیادہ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں میرے علامہ فیض المدہوشی صاحب رحمت اللہ کے شہزادے علامہ فیاض الحمد الویسی علامہ ریاض الحمد الویسی اور علامہ اطاء الرسول اویسی اور ان کے بچوں پوتوں، پوتیوں سب کے لیے نواس نواسیوں میں دعا کرتا ہوں سید زیادہ اللہ جامعہ اویسیہ بہاول پور کے اندر اپنے انوار و برکات ناز فرما علامہ فیضم الویسیہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہم پر بھی کرم فرما یہ آستانہ یہ مدرسہ علیہ قرآن الحمد الحمدللہ ماجی سرکار کا دربار ہے اور الحمدللہ یہاں پر بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ اور یہاں بہت بڑا کام ہو رہا ہے دین کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, سے گزارش ہے کہ اپنے نیک پاک کمائیوں میں سے دو قسم کے حصے ضرور کرو صدقہ و خیرات پیش کرو تو ہمارے غریب اور یتیم بچوں اور بچیوں جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے اور مدرسے کے لیے مقیم طلباء کے لیے اور صاف ستھرا مال پیش کرو تو ماجی سرکار کی تفسیر شریف کے لیے اور آل رسول کے لیے ہدیہ پیش کرو اللہ صلی اللہ وسلم محمد وساب اللہ, اللہ محمد رسول اللہ